الحمد علی وقفہ الذین مصطفیٰ ام آباد مدنی زندگی میں احکام کی فرضیت کا تذکرہ چل رہا تھا نماز کے بارے میں کچھ باتیں آئی نماز کے بعد سب سے بڑا رکن زکوات کا ہے زکات بھی مدنی زندگی میں فرض قرار دی گئی بہت سارے اہل علم کا خیال تو یہ ہے کہ نماز کی طرح مکی ہی زندگی میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ بھی فرض کرا دیا زکات بھی فرض کرا دے دیا لیکن زکوات کیسے نکالی جائے اس کے شرائط کیا ہیں کتنی زکوات نکالی جائے کب نکالی جائے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے مکے میں کوئی اس کی تفصیل بیان نہیں کی اس لیے مکے میں زکات نکالنے کا کوئی نظام نہیں تھا حالانکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں جو ہیں جہاں نماز کا تذکرہ ہے مکی صورتوں اور آیتوں میں وہیں زکات کی طرح نماز کی طرح زکوات کا بھی تذکرہ ہے اسی لیے اہل علم کی ایک بڑی جماعت یہی کہتی ہے کہ نماز کی طرح زکوت بھی مکی زندگی میں فرض ہو بھی تھی لیکن جیسے نماز تو فرض تھی لیکن باجماعت ادان اقامت نماز تو مکے میں فرض تھی میرا والی رات لیکن یہ ساری تفصیل نماز کی مدین ملیا سول نے بتایا اور مدینے میں ان تمام چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ایسی ہی زکات بھی مکی زندگی میں فرض کر دی گئی تھی عقیم و اس زکا فرض ہو چکی تھی لیکن زکات کیسے نکالی جائے کب نکالی جائے کتنا نکالی جائے کس کس چیز میں زکاط ہے ان چیزوں کی تفصیل اس کی کوئی تفصیل مکہ میں اللہ نے نہیں بتائی تھی اسی لیے مکے میں لوگ اللہ تعالی کے نام صدقہ خیرات تو پہلے ہی سے کرتے تھے لیکن باقاعدہ زکوۃ کا کوئی نظام قائم نہیں کیا جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو کہا جاتا ہے ہجرت کے دوسرے ہی سال ہجرت کے دوسرے ہی سال رمضان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے زکات کی بھی فرضیت کا اعلان کر دیا گیا اب باقاعدہ زکوٰ کی تفصیل نبی علیہ سوراف نے ہر میں اللہ تعالی نے قرآن کی بعض مکی مدری صورتوں میں زکوٰ کی ساری تفصیل بیان کی کن کن چیزوں میں زکات ہے وہ بھی اس کی تفصیل بیان کیا اور کب کب زکات واضح ہے وہ بھی بیان کیا اور مقدار بھی متعین کر دی کہ کتنی زکات نکالنی چاہیے اور پھر زکوات کہاں کہاں خرچ کرنی چاہیے کن کو کن کو دینا چاہیے جس کو مسارف زکات کہتے ہیں اللہ تعالی نے وہ بھی قرآن میں اور نبی رحص اللہ نے اپنی حدیث اور اپنے عمل کے ذریعے ساری تفصیل بیان کر دی اسی طرح سے رودے کی فرضیت بھی بدنی ہی زندگی میں ہوئی ہجرت کے دوسرے ہی سال اللہ تعالی نے رودا بھی فرض کرا دی دیا یادین الذین آمنو عرئی کو مسیام تماکتیبار اللہ ددین امن قبل قوم اللہ قوم تک روزہ بھی رمضان کے روزے کی فرضیت بھی قرار دے دے گی اسی طرح سے حج بھی ہے لیکن حج کی فرضیت کافی تاخیر میں ہوئی ہے حج کی فرضیت کے بارے میں آتا ہے کہا جاتا ہے قول راجی یہی ہے کہ ہجرت کے نویں سال ہجرت کے آٹھ سال گزر گئے نواں سال جو چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ پر حج فرض کرا دیا اس کی وجہ یہ تھی حج مکے میں ہوتا ہے مکہ ہجرت کے بعد بھی آٹھ سال تک مکہ کفار مکہ کے قریش مکہ کے قبضے میں تھا نبی علیہ سلاق اسلام ہجرت کر کے آ گئے ہجرت کے پہلے بھی ان کے قبضے میں کفار مکہ کے قبضے میں اور ہجرت کے بعد بھی تقریباً آٹھ سال مسلسل کفار مکہ کے قبضے میں تھا اور کفار مکہ حج اور عمری کی اجازت نہیں دے سکتے تھے لیکن ہجرت کے میں سال رمضان کے مہینے میں جب اللہ تعالی نے ولفت ورسد خلو نصی دید اللہ افواجا سبدے ربدی کبتابا کہ تحت ہجرت کے میں سال ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوا نبی دھراسلام ایک بڑی سی فوج لے کر کے صحابہ کرام کی مکے پر آپ نے چڑھائی کیا کفار مکہ کے اندر مقابلے کی طاقت نہ رہی وہ ادھر ادھر بھاگے اس گرفتار کیے گئے اسلامی فوج نے چاروں طرف سے مکے کا محاصرہ کیا مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا مکہ جو آٹھ ہجرت میں ہجرت کے آٹھویں سال فتح ہو گیا تو نویں سال ہجرت کے نویں سال نو سال گزر رہے تھے تو اللہ تعالی نے آپ پر حج فرب کر دیا وللہ اللہ ہی اللہ سے من تھی منی سبیلا اور جس کو استطاعت ہو مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی حج کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت ہو طاقت جس کے اندر ہے اللہ تعالی نے اس کے اوپر حج کو فرض کرا دے دیا اس طرح سے حج فرض ہوا اور یہی اسلام کے پانچ ارکان کی تکمیل یہیں مدنی زندگی میں ہوئی شہادت و اللہ دین الاسلام الا خمس شہادت واللہ اللہ و اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وہی خامس صلا و اداء الزکا وصيام رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبيلا اسلام کے پانچ ارکان شہادتین کا اقرار اقامت الصلا اداء الزکا سوء رمضان استطاعت کے بعد حج بیت اللہ ان پانچ ارکان کی تکمیل مک کی زندگی میں ہوئی نبی راسا میں حج کیا حج کا طریقہ سکھلایا اس طرح سے یہ پانچ ارکان ان کی تکمیل ہوئی مدنی زندگی میں اسی طرح سے مدینے ہی میں اللہ رب العالمین نے جہاد کی بھی اجازت دیا مکہ زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی کف ادیا کو مرتا کفار کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ کر سکیں کر لیں مسلمانوں کو جواب دینے انتقامی کاروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت ابھی نہیں تھی لیکن جب آپ ہجت کر کے مدینہ تو طیبہ آ ایک اسلامی مملکت اور حکومت قائم ہو گئی پھر اللہ تعالی نے ازین علی الدین اللہ رب اللہ اجازت دی کہ مسلمانوں جو کفار و مشقین تم سے لڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تم کو بھی ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے یہی سے چیز سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی جہاد جو فرض ہوا وہ ظلم جاتی کو روکنے کے لیے پہلے کفار نے ظلم کیا مسلمان صبر کرتے رہے اللہ نے صبر کرنے کو حکم دیا بعد میں اللہ تعالاً مسلمانوں کو اجازت دیا کہ تم بھی اب بدلہ ان سے لے سکتے ہو اسی لیے اسلام نے اعلان کیا جو کفار مشرقین تم سے قتال کرتے ہیں تمہارے جان مال عزت کی, کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تمہیں قتل کرتے ہیں تمہیں تمہارے گھر سے نکالتے ہیں تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے لڑنے اور جہاد کا حکم اجازت دے رہا ہے ہمیں بھی اپنا دفاع کا حق حاصل ہے اور یہ دنیا میں ہر مذہب کے اندر رہے لیکن بدنام سے اسلام کو لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے مدنی زندگی میں ایک بڑا اہم فریدہ امر معروف اور نہیں انی منکر کا حکم دیا گیا یہ ہر انسان کو اس کا خیال رکھنا ہے اور آج بڑی پوتاہی ہے انسان روزے نماز کو دن تو سمجھتا ہے لیکن برائی سے روکنا نیکی حکم دینا لوگوں کی اصلاح کرنا یہ کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا اس پر ذرا خیال خیال مدنی زندگی میں اللہ تعالی نے نبی رہ سراب شام کو اور مسلمانوں کو خطاب کر کے مومنوں کو خطاب کر کے امر بالمعروف معروف نہیں انل منکر کا حکم دیا امر بالمعروف معروف نہیں انل کیا ہے یعنی ہمیشہ مسلمانوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے نیکی کی دعوت دی جائے اگر مسلمان نیکی کرنے میں کوتا ہو کر رہے ہوں نیکیوں میں غفلت کر رہے ہوں تو انہیں نیکی کی طرف بلایا جائے نیکی کی دعوت دی جائے تاکید کی جائے اسی طرح سے نہیں انل من کر برائی سے روکا یہ دو اہم فریضیں ہیں پورے داد اسلام کا دار و مدار انہیں دونوں پر ہے اسی لیے بادم علم،, علم کہتے ہیں اسلام کے دو پہیے ہیں جس پر پوری اسلام کی گاڑی چلتی ہے ایک امر بالمعروف دوسرے نہیں انل المنکر آج مسلمان اس چیز سے بڑی گفرت برتا ہے قرآن پاک غلط کل تو مخیرہ ناشت امرون ابل معروف بڑی تاکید ہے ول تک امن کو اما جد خیر اس آیت میں بڑی تاکید ہے ہمیشہ امر بلماروف انہیں من کر ہونا چاہیے اور اللہ رب العلومین نے مومنوں کے آپس کے تعلقات کا معیار جو بنایا ہے صورت الطبہ کی آیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكيمون الشلاط ويطيعون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويؤطون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الله الرز ceteenth القام بلا ایک سیر ہم اللہ, اللہ رب العالمین کے رحمت برکت کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے امر بل معروف نہیں ضروری ہے اللہ نے فرمایا ولم امین اولم امینات مومن اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں دیکھا آپ ایک دوسرے کے ذمہ دار ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں تفصیل کیا کیا تعلق ہے یا امرون بل معروف منکر مومن آ میں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور ایک دوسرے کی ذمہ داری کا معیار بیان کیا جا رہا ہے یا امرور معروف یا ہن امر نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرتے اللہ نے فرمایا جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور ہمیشہ برائی سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برائی کرتا ہوا دیکھ ضرور روکے گا گھر میں بھی گھر کے باہر بھی ہمیشہ امر بالمال نہیں من کر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے وہ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد اس کے علاوہ اور تمام شعائر اسلام کا حکم اللہ نے مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی آکام اور شعائر کے قائم کرنے والا بنائے اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے اکل قوری یاد آباد صطف اللہ بنکل زمبی محتوب